28. پچھلے لیکچر کے آخر میں ہم ایک تھریڈیڈ بائنڈری ٹری پہ ان آرڈر ریورسل کرنا چاہ رہے تھے اس کے لیے ہم نے ٹری میں تھریڈس تو ڈال دیئے اور اس کے بعد ہم نے ایک نیکسٹ ان آڈر روٹین لکھی تھی اور اس میں ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس روٹین میں ہم لاجک ڈالتے ہیں کہ اگر ہم اس کو روٹ دے دیں ٹری کی تو یہ روٹین جو ہے یہ ان آرڈر ٹریورسل پراپرلی چلائے گی یعنی کہ روٹ سے شروع ہو کے اس کو لیفٹ موسٹ نوڈ پہ جانا چاہیے شروع میں اور اس کے بعد جو تھریڈز ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے یہ ان آڈر سکسر جو ہے وہاں تک یہ جائے گی اچھا اب یہ ہوا کہ جب ہم نے اس نیکسٹ ان آڈر کو ایک عام جو ہمارا بائنری ٹری ہے جس میں ہم نے تھریڈز ڈال دیے اس پہ چلایا تو اصل میں معاملہ ٹھیک نہیں بات نہیں بنی معاملہ ٹھیک نہیں ہوا کیونکہ اس روٹین نے جو پوائنٹر ہے اس کا انٹرنل پوائنٹر جو کہ نوٹس پہ جاتا ہے وہ غلط سمت میں چلا گیا اب اس کے لئے ہم کیا سدے باپ کریں آئیے آج اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں لیکن اس پرابلم کے بارے میں یاد دہانی کے لیے میں آپ کو پہلے یہ تھریڈیٹ بائنری ٹری دکھاتا ہوں اور اس کے اوپر ہم وہ نیکسٹ آڈر چلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ مسئلہ کیا ہے اور پھر ہم اس مسئلے کا حل ڈھونڈیں گے بلکہ میں آپ کو وہ بتاؤں گا تو آئیے اس سلائیڈ کی جانب دیکھیے یہاں پہ اب ہمارا یہ بائنری ٹری ہے جو کہ ایکچولی بائنری سرچ ٹری ہے جس میں ہم نے یہ تھریڈز ڈالے ہوئے ہیں جو کہ سکسیسر کی جانب بھی ہیں اور پریڈیسیسر یعنی کہ ایک نوڈ سے پہلے آنے والا جو نوڈ ہے اس کی جانب بھی پوائنٹ کرتے ہیں اور میں نے یہ نیکسٹ ان آڈر روٹین بھی دکھائی ہے جس کا کوڈ اگر آپ دیکھیں کہ اس کو ہم ایک ٹری نوٹ دیتے ہیں اور یہ چیک کرتی ہے سب سے پہلے کہ جو نوڈ اس کو ملا ہے اگر اس کا رائٹ right پوائنٹر جو ہے وہ تھریڈ ہے یعنی کہ وہ کسی ٹری نوٹ کو پوائنٹ نہیں کرتا تو دیکھیے ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم پی ایرو آر یعنی کہ اس کا رائٹ right جو پوائنٹر ہے جو کہ اصل میں تھریڈ ہے اس کو ریٹرن کر دیں گے کیونکہ رائٹ پوائنٹر right اس کیس میں اس کے ان آرڈر سکسر کی جانب پوائنٹ کرے گا ورنہ ہم پھر یہ ایلس پارٹ میں جاتے ہیں جہاں پہ پی کو ہم پی ایرو رائٹ یعنی کہ رائٹ right کی جانب لے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس وائلڈ لوپ میں جا کے ایز لانگ ایز پی کا جو لیفٹ پوائنٹر ہے وہ چائلڈ ہے یعنی کہ تھریڈ نہیں ہے ہم پی کو اس کے لیفٹ پوائنٹر پہ فالو کر کے اور لیفٹ کی جانب چلے جاتے ہیں اور جب تک ہمیں یہ چلڈرن ملتے رہتے ہیں یعنی کہ ٹری نوڈ نارمل ٹری نوڈس ہمیں مل رہے ہیں تو ہم یہ لیفٹ لیفٹ لیفٹ کرتے جائیں گے تب تک جب تک ہمیں ایسا نوڈ نہ ملے جس کا لیفٹ پوائنٹر جو ہے وہ اصل میں تھریڈ ہے کیونکہ وہ لیفٹ موسٹ نوڈ ہوگا اچھا مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب ہم اس روٹین کو اس ٹری کی روٹ بھجوائے تو اس کیس میں دیکھیے پی میں نے دکھایا ہے کہ وہ یہ چودہ والے نوٹ پہ پوائنٹ کرے گا اور اس لاجک کی بنا پہ اب چونکہ روٹ نوڈ کا رائٹ right تھریڈ جو ہے وہ یا رائٹ right لنک جو ہے وہ تھریڈ نہیں ہے تو پی جو ہے وہ پی ایرو رائٹ right کی جانب جاتا ہے اور دیکھیے کہ وہ یہاں پہنچ گیا لیکن یہاں پہ ہم اس کو بجوانا نہیں چاہتے کیونکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ان آرڈر ریورسل ہو اور اس حساب سے اب آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے ویلیو کون سی پرنٹ ہوگی وہ پندرہ تو نہیں وہ تو اصل میں تین ہے تو یہ تو ہم غلط سم میں چلے گئے اب اس کا علاج کیا کیا جائے ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی لاجک ڈالیں اس روٹین میں کہ بھئی تم اگر روٹ پہ بیٹھے ہو تو پھر تم اس طرح رائٹ کی جانب نہ جاؤ بلکہ لیفٹ کی جانب جاؤ اور اگر تم روٹ پہ نہیں ہو تو پھر تم یہ لاجک استعمال کرو اس سے مسئلہ پھر ایک اور پیدا ہو جائے گا کہ یہ روٹین کا جو کوڈ ہے اس کا جو لاجک ہے یہ اور کمپلیکس ہو جائے گا تو کوئی بہتر صورتحال نہیں ہو سکتی یہاں پہ اب ہم ایک پروگرامنگ ٹرک استعمال کرتے ہیں آپ اس کو الگریدم بھی کہہ سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ زیادہ ٹرک ہی ہے اور اس ٹرک کو ہم جب اس نیکسٹ ان آرڈر روٹین کو لکھیں گے اور اس کو ہم اپنی بائنری ٹری یا بائنری سرچ ٹری کلاس میں ڈالیں گے تو اس کو ہم بالکل اندر چھپا دیں گے کیونکہ یہ جو نیکسٹ ان آڈر روٹین ہے شاید یہ ہماری ایک پرائیویٹ روٹین ہوگی اچھا وہ ٹرک کیا ہے وہ ٹرک یوں ہے کہ ہم اس ٹری کے اندر ایک نیا نوڈ ڈالیں گے اور اس کے بارے میں کچھ ہم خاص باتیں ریکارڈ کر لیں گے جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ آیا ہم نیکسٹ ان آڈر میں آنے پہ روٹ پہ بیٹھے ہیں یا کہیں اور ہیں اور اس بنا پہ ہمارا یہ جو پی پوائنٹر ہے یہ صحیح سمت میں چلا جائے گا اور اس کے بعد تھریڈ جو ہیں وہ خود ہی اس کی سمت جو ہے وہ صحیح رکھیں گی تو آئیے یہ ٹرک میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹرک یو ہے کہ ہم ایک بائنری ٹری کے اندر یہ ایکسٹرا نوٹ ڈالتے ہیں جس کو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس نوڈ کو ہم ایک ڈمی نوٹ کہیں گے تو میں آپ کو سیدھا اس تصویری خاکے کی طرف لیے چلتا ہوں جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایکسٹرا نوڈ ہم نے اندرونی طور پر ڈالا ہے وہ کیا ہے وہ کہاں ہے اور اس کا ٹری کے اندر اس کا موجود ہونا کہاں پہ ہے اس کی لوکیشن کیا ہے تو آئیے اس ٹری کی جانب یہاں پہ میں نے اب اپنا ٹری تو ویسے ہی دکھایا ہے اور دیکھیے میں نے ایک ڈمی نوڈ بنایا ہے اب میں یہ کرتا ہوں کہ اس ڈمی نوڈ کا جو کہ نارمل بائنری ٹری نوڈ ہی ہے یہ کوئی اور مختلف نوڈ نہیں اس میں, میں نے ویلو تو کچھ نہیں ڈالی فرض کریں میں نے ویلو اگر ڈالی بھی ہے تو وہ ڈی یو ایم ایم وائی یا کوئی خاص قسم کا نمبر ہے جو کہ ٹری میں موجود نہیں اس کے بعد اس کا جو لیفٹ پوائنٹر ہے وہ میں نے دیکھیں اپنے ٹری کے روٹ نوٹ کی جانب پوائنٹ کر دیا اس کا جو رائٹ right پوائنٹر ہے دیکھیے میں نے اس کو اپنی ہی جانب پوائنٹ کر دیا یہ میں کر سکتا ہوں اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ دیکھیے وہ جو اس کے رائٹ right پوائنٹر ہے وہ ہے تو وہ پوائنٹر اس میں, میں اسے اپنے نوٹ کا ایڈریس ڈال سکتا ہوں اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ یہ جو لیفٹ موسٹ نوڈ تھا میرا جس کا آپ کو اگر یاد ہو جو لیفٹ تھریڈ تھا اس کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں طے کیا تھا اب میں نے یہ کیا کہ جو لیفٹ موسٹ نوڈ ہے 3 اس کا لیفٹ پوائنٹر چونکہ نہیں ہوگا یہ تو اس کی خاصیت ہوگی اس کو دیکھیے میں نے اس ڈمی نوٹ کی جانے پوائنٹ کر دیا اس کو بھی میں استعمال کروں گا اور اسی طرح جو رائٹ موسٹ نوڈ ہے یعنی کہ 20 اس کا جو رائٹ right تھریڈ ہے اس کو بھی میں نے ڈمی نوڈ کی جانب پوائنٹ کر دیا اب ہمارے پاس کچھ ایکسٹرا پوائنٹرس آ گئے ہیں اور اس کی بنا پہ ہمارا یہ جو نیکسٹ ان آڈر والا معاملہ ہے یہ اب ٹھیک چلے گا وہ ابھی میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے بلکہ میں ڈیمونسٹریٹ کروں گا لیکن اب چونکہ نیکسٹ ان آڈر ٹھیک چل رہا ہے یہ فنکشن جو ہم نے لکھا ہے تو اس کی بنا پہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں ان آرڈرسل کے بارے میں تو وہ دیکھیے اس اگلی سلائڈ پہ کہ یہاں میں اب ایک روٹین بنا رہا ہوں فیسٹ ان آڈر اور یہ میں بے شک پبلک کر دوں یعنی کہ میری کلاس میں یہ پبلک روٹین ہوگی اس کو میں ایک تھری نوٹ آرگیومنٹ دیتا ہوں جو کہ میں روٹ بھجوا سکتا ہوں اور اب دیکھیے کہ وائل لوپ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے کہ پی جو ہے اس کو نیکسٹ ان order پی بھیجواتا ہے اور پھر اس کی ویلیو جو واپس آتی ہے اس کو دوبارہ سیو کر لیتا لیتا ہے البتہ یہ اب سی کا سمجھنے ایک پروگرامنگ اسٹائل ہے کہ میں دو کام ایک ہی سٹیٹمنٹ کے اندر کر رہا ہوں کہ نیکسٹ ان آڈر کال کرتا ہوں اس کو پی بھیجواتا ہوں اس کے بعد اس میں سے جو ویلیو واپس آتی ہے جو کہ ایک پوائنٹر ہی ہوگا تھری نوٹ پوائنٹر اس کو میں پی میں سیو کرتا ہوں اور پھر فائنلی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پی کو اس ہوئی ہے اگر یہ ڈمی نہیں ہے یعنی کہ جس نوٹ کی جانب میں کر رہا ہوں وہ ڈمی نہیں ہے تو پی گیٹ انفو پرنٹ کرو اور میں اس کو اب انٹرنلی اپنے روٹ نوٹ سے اسٹارٹ نہیں کروں گا بلکہ دیکھیے میں نے اس کو کہا ہے فیسٹ ان آرڈر ڈمی یعنی کہ جب میں نے یہ اسٹارٹ کرنی ہوگی فیسٹ ان آڈر تو اس کو میں یہ ڈمی نوٹ بھجواؤں گا اس بنا پہ ہماری جو اصل ان آرڈر روٹین ہے وہ اندرونی طور پہ یہ فیسٹ ان آرڈر کو ڈمی کو کال کر کے صحیح ویلیوز پرنٹ کرے گی یا بھجوائے گی یا جو بھی ہم ان ویلوز سے کرنا چاہتے ہیں آئیے اب اس ڈمی نوٹ کے ساتھ نیکسٹ ان آرڈر یا فیسٹ ان آڈر کی کاروائی ہم تصویری خاکوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوتی ہے تو میں آپ کو یہ چند ایک آب تصویری خاکے دکھاؤں گا جس میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ پی پوائنٹر جو ہے یہ صحیح سمت میں جاتا ہے اور ہم ان آرڈرسل تھریڈ کے ذریعے کر پاتے ہیں تو آئیے سب سے پہلے فرض کریں میں نے ان آرڈر نیکسٹ ان کو کال کیا اور اس کو میں نے کہا کہ بھئی ڈمی سے اس ڈمی نوٹ سے شروع ہو جاؤ اب اگر آپ کے ذہن میں اس کا کوڈ ہے تو پی جو ہے وہ سب سے پہلے ڈمی کی جانب پوائنٹ کرے گا اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو کہ اگر جس نوڈ کو پی پوائنٹ کر رہا ہے اس کا رائٹ لنک جو ہے یا رائٹ پوائنٹر اگر تھریڈ نہیں تو پھر یہ پی جو تھا اس کو میں پی ایرو رائٹ کی جانب لے جاتا تھا اس بنا پہ دیکھیے پی اب گھوم کے واپس ڈمی کی طرف آ گیا اس کے بعد ہم اس وائل لوپ میں چلے گے جہاں پہ اب پی جو ہے وہ پی لیفٹ ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے چلتا جائے گا تب تک کہ اس کو ایک ایسا نوڈ ملے جس کا لیفٹ پوائنٹر جو ہے وہ تھریڈ ہے. ہے وہ لیفٹ کو فالو کر کے چودہ پہ گیا اب دیکھیے بالکل صحیح سمت میں گیا چودہ سے پھر چونکہ چودہ کا لیفٹ لنک جو ہے وہ تھریڈ نہیں تو پھر اب چار پہ گیا چار چونکہ نوڈ موجود ہے اور اس کا لیفٹ پوائنٹر جو ہے وہ نارمل لنک ہے تو اس سے وہ تین پہ گیا اب فائنلی وائل لوپ جو ہے وہ ختم ہوگا چونکہ 3 کا جو لیفٹ پوائنٹر ہے وہ تھریڈ ہے دیکھیے میں نے اس کو دکھایا ہے یہ ڈاٹ لائن سے اب اس پنا پہ جو وائل لوپ ہے نیکسٹ ان آرڈر کا وہ روکے گا اور یہاں پہ اب میں پی کی جو value ہے ایز اے نوڈ وہ ریٹرن کروں گا اور دیکھیے وہ کس جگہ پوائنٹ کر رہی ہے وہ 3 پہ 3 جو ہے یہ ان آڈر ریورسل کے حساب سے اس ٹری کا سب سے پہلے پرنٹ ہونے والا نوڈ ہے یہ تو ہم طے کر چکے ہیں یہ تو نیکسٹ ان نیکسٹر کی ترتیب ہے یعنی کہ یہ جو پی پوائنٹر ہے یہ نیکسٹ ان آڈر اب اپنی صحیح جگہ پہ لا کے اس نے اس کو رکھ دیا ہے اور دیکھیے یہ ہم نے وہ چھوٹا سا جو ٹرک استعمال کیا اس سے یہ کیسے ممکن ہوا اچھا اب نیکسٹ ان آرڈر تو ٹھیک چل پڑا اب فرض کریں کہ وہ جو وائل لو فیسٹ ان آرڈر والا ہے وہ نیکسٹ ان آڈر کو دوبارہ کال کرتا ہے تو پھر کیا ہوگا تو واپس سلائیڈ کی جانب آئیے اس صورت میں پی جو ہے یہاں پہ ہی موجود ہوگا اب وہ ڈمی سے نہیں شروع ہو رہا وہ فیسٹ ان آڈر کے کوڈ میں یاد رکھیے پی کی ویلیو ہم اپڈیٹ کر دیتے ہیں اب کیا ہوگا کہ پی یہاں پہ ہے اور جو نیکسٹ ان آڈر کا لاجک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر پی کا رائٹ لنک تھریڈ ہے تو اس کو فالو کر کے جس نوڈ پہ, پہ پہنچو وہ ریٹرن کر دو تو دیکھیے 3 کے رائٹ right لینک کو ہم فالو کرتے ہیں جو کہ تھریڈ ہے اس بنا پہ ہم کہاں گئے ہم چار پہ, پہ پہنچے چار چونکہ اس حساب سے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیے تین کے بعد چار ہی آئے گا یہ اس کا ان آرڈر سکسر ہے تو پی جو ہے اب آپ صحیح پوزیشن پہ آ گیا ان آرڈر کے حساب سے اگلے نوٹ پہ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو پی پوائنٹر ہے یہ نیکسٹ آرڈر نیکسٹ ان آڈر جو ہے اس کو صحیح طریقے سے چلا رہا ہے تو ہم جلدی سے بکیا بھی اس کی کاروائی دیکھتے ہیں کہ یہ نوڈ جو ہے یا یہ پی پوائنٹر کدھر کدھر جاتا ہے اور اگر آپ کو ان آرڈر یا ان آرڈر میں جو ٹریورسل اسٹری کا سامنے آپ نے رکھا ہے یا ذہن میں ہے تو آپ یہ چیک کرتے جائیں کہ پی جو ہے وہ صحیح صحیح نوٹس پہ جا رہا ہے تو آئیے دیکھیے چار کے بعد پی جو ہے اب چونکہ چار کا رائٹ right پوائنٹر جو ہے وہ لنک ہے تو پی جو ہے وہ پہلے رائٹ کی جانب جائے گا اور اس کے بعد وہاں سے ہوتا ہوا وہ لیفٹ لیفٹ کرتے ہوئے اس پانچ نوڈ پہ, پہ پہنچ جائے گا جو کہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیے چار کے بعد جو پرنٹ ہونے والا نوڈ ہے وہ یہ والا ہے جس میں ویلو پانچ ہے کیونکہ چار کا ان آرڈر سکسر تو یہی ہے یہاں سے پھر ہم پی کو چلاتے ہیں تو اب دیکھیے وہ سات پہ آیا اور یوں دیکھیے کس طرح ہم یا تھریڈ کو فالو کرتے ہوئے یا ایک نوڈ کے رائٹ right ٹری میں جا کے پھر لیفٹ لیفٹ لیفٹ کرتے ہوئے ہم اس نوڈ تک جاتے ہیں جہاں پہ لیفٹ لنک جو ہے وہ تھریڈ ہے اور وہاں سے پھر ہم تھریڈ کو فالو کر کے ان آرڈر سکسیسر کی جانب چلے جاتے ہیں اب دیکھیے اسے ہمیں حاصل کیا ہوا ابھی تک ہمیں کوئی ریکرسیو کال نہیں کرنی پڑی یعنی کہ سٹیک کا استعمال نہیں ہوا اور یقیناً نیکسٹ ان آرڈر جو ہے اس میں کوئی سٹیک کا استعمال نہیں ہے جس کی بنا پہ یہ جو نیکسٹ ان آرڈر یا ان آرڈر ٹریورسل ہے یہ یقینا ان آرڈر ٹریورسل جو کہ ریکرسو ہے اس سے تیز ہوگا اور اس کا فائدہ ہمیں اس وقت حاصل ہوگا کہ جب کوئی ہمارا یہ جو بائنری سرچ ٹری یا بائنری ٹری جو ہماری کلاس ہے اس کو استعمال کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ جیسے یہ روٹین جو ہے یہ قدرے تیز چل رہی ہے اور دیکھیے ہم نے اس کی خاطر کوئی ایڈیشنل میمری نہیں استعمال کی یہ یاد رہے یہ وہی لنکس ہیں جو کہ نارملی نل ہوتے ہیں ان کو ہم نے نل کی بجائے اب ہم اس طرح ان میں ہم تھریڈز کی ویلیو ڈال رہے ہیں جس کی بنا پہ ایک تو ہماری روٹین بڑی تیز چلتی ہے اور دوسری ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو قدرے آسان بھی ہے اس میں کوئی ریکرشن وغیرہ نہیں جس میں یاد رہے ہمیشہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ریکرشن کو میں نے نہ روکا تو یہ پھر پتا نہیں کہاں میرے پروگرام کو لے جائے گی اور مجھے اپنے پروگرام کو اباٹ کرنا پڑے گا تھریڈٹری بنانے سے پہلے ہم نے بائنری ٹریز کی کچھ پراپرٹیز ڈسکس کی تھی جس میں آپ کو یاد ہوگا ایکسٹرنل نوڈز اور انٹرنل نوڈز کے بارے میں ہم نے کچھ پراپرٹیز بلکہ اصل میں وہ تھرمس ہیں وہ ہم نے دیکھے تھے ان کا ہم نے کوئی اتنی پروف کے سلسلے میں کاروائی نہیں کی تھی فی الحال اس کورس میں ایٹ لیسٹ ہمیں وہ پراپرٹی یا وہ تھرم ہی کافی ہے بائنری ٹریز کی اور بھی کئی پراپرٹیز ہیں ہم ایک اور اس کی پراپرٹی استعمال کریں گے جو کہ کوئی تھرم نمان نہیں بلکہ اس کی اسٹوریج کے معاملے میں ہے اس سلسلے میں میں اب ایک گفتگو گفتگو شروع کرتا ہوں کمپلیٹ بائنڈ ٹری کے بارے میں جس کا ہم استعمال ایک اور ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ جس کو ہم بعد میں دیکھیں گے وہ اصل میں ہیپ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ ہے اس میں ہم بائنڈ ٹری کا استعمال دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ وہ ہیپ ایبسٹریکٹ ڈیٹا ٹائپ سے ہم کیا کیا کاروائیاں کر سکتے ہیں وہ ہمارے لیے کیا افادیت رکھتی ہے میں آپ کو کمپلیٹ بائنری ٹری کے بارے میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں اس کے لیے آپ اس سلائڈ کی جانب آئیے اس میں چند باتیں لکھی ہیں جو کہ ایک لحاظ سے اس بائنری ٹری یعنی کہ کمپلیٹ بائنری ٹری کی پراپرٹیز ہیں یا ایک لحاظ سے اس کی ڈیفینیشن بھی ہے تو پہلی بات کہ اے کمپلیٹ بائنری ٹری is اے ٹری that is completely filled with the possible exception of the bottom level دوسری بات the bottom level is filled from left to right پھر کہ آپ کو لٹریچر میں کتابوں میں یا کہیں اور اگر آپ دیکھیں گے تو شاید کمپلیٹ بائنڈریٹری کی ڈیفینیشن ذرا سی اس سے مختلف نظر آئے بلکہ ہم نے ایک پہلے ڈیفینیشن دیکھی تھی جس میں ہر لیول پہ مکمل نوٹس تھے اس لحاظ سے یہ جو آخری بات میں نے لکھی ہے کہ اس کو ہم ایک پرفیکٹلی کمپلیٹ بائنری ٹری کہہ سکتے ہیں اس بائنری ٹری یا اس کمپلیٹ بائنری ٹری کی شکل کیا ہے اس کے بارے میں بھی کچھ گفتگو کر لیں بلکہ میں آئیے اب آپ کو ان ڈیفنیشن کو سامنے رکھتے ہوئے میں دہراتا چاہوں دوبارہ کمپلیٹ بائنری ٹری جو ہے وہ ہر لیول پہ اس پہ نوٹس جو ہے ان کے لیفٹ ٹو رائٹ چلڈرن ضرور موجود ہوں گے اکسپٹ اس کا جو لوسٹ لیول ہے اس میں لیفٹ سے رائٹ right اگر آپ چلیں تو آپ کو نوٹس ملیں گے لیکن شاید ایک ایسا وقت آئے کہ لوسٹ لیول جو ہے وہ کمپلیٹلی فیلڈ نہیں یعنی کہ وہ پرفیکٹ بیلنسڈ یا پرفیکٹ ٹری بیلنس کی بات نہیں بلکہ وہ پرفیکٹ ٹری نہیں یعنی کہ ہر نوڈ کا لیفٹ اور رائٹ right چائلڈ موجود نہیں اگر نہیں تو وہ صرف لویسٹ لیول پہ اس خاکے کی جانب دیکھیے یہ ایک کمپلیٹ بائنری ٹری ہے اور اس کی خاصیت اب آپ کے سامنے ہے کہ دیکھیے یہ جو اندر والے نوڈ ہیں اے ہے بی ہے ڈی ہے ای e ہے ایف یا جی ہیں ان کے اگر آگے آپ دیکھیں کہ چلڈرن کیا ہیں تو پہلی بات کہ جو لوئسٹ لیول ہے اس میں صرف ڈی کے ایچ اور آئی دو چلڈرن ہیں اور ای e کا صرف لیفٹ یعنی کہ جے ایک چائلڈ ہے اس کے بعد اگر کوئی نوڈ مسنگ ہے تو وہ یہاں پہ ہے یعنی ای e کا رائٹ right چائلڈ نہیں اور ایف اور جی کے لیفٹ اور رائٹ right چائلڈ دونوں کیسز میں موجود نہیں یہ بائنری ٹری کمپلیٹ اس پنا پہ کہ اس میں یہ خاصیت موجود ہے ایسا نہیں ہے جیسے کہ فرض کریں کہ بی کا جو رائٹ right چائلڈ ہے ہی نہیں یعنی کہ یہ ای e یا جے ہے ہی نہیں البتہ بی کا لیفٹ ڈی اور پھر ڈی کے ایچ اور آئی چلڈرن ہیں وہ پھر کمپلیٹ بائنری ٹری نہیں ہوگا یہ ہے کمپلیٹ بائنری ٹری اب آپ نے دیکھا کہ کس طرح لو لیول پہ آ کے ہمارے پاس وہ جو لیف نوڈز ہیں ان میں سے لیفٹ سے رائٹ right جب چلتے ہیں تو ہمیں لیف نوڈز ملتے جاتے ہیں لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آئے کہ اس کے بعد ہمیں یہ لیف نوڈز نہیں ملتے لیکن جو انر نوڈز ہیں اس بائنری ٹری کے ان کے ہمیشہ لیفٹ اور رائٹ right چلڈرن ضرور موجود ہوتے ہیں یہ لیف نوڈ پہ آ کے معاملہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ نوڈز مسنگ ہے آئیے اب اس بائنری ٹری کمپلیٹ بائنڈری ٹری کے بارے میں کچھ اور باتیں جو کہ ہم پہلے اصل میں کر چکے ہیں ان کو ہم دوبارہ دوہرا لیتے ہیں اور وہ یہ کہ recall that such a tree یعنی یہ جو کمپلیٹ بائنری ٹری ہے of height h has between 2 to the h to 2 to the h plus 1 minus nodes اس کو دوبارہ دیکھیے اور بلکہ یاد کیجئے یہ ہم نے شروع میں جب بائنری ٹریز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی تو وہاں پہ ہم نے یہ اصل میں یہ فارمولا بنایا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح ہم نے ایک ٹری کو لے کے اس کے لیول بائی لیول ہم نیچے آئے تھے اور وہاں پہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہر لیول پہ پاور آف ٹو جو ہے اتنے نوٹس اس لیول پہ موجود ہوتے ہیں اور اگر یہ گفتگو بکیا آپ کو یاد ہو تو ہم نے ہر لیول پہ جتنے نوٹس تھے ان کو سم کر کے ہم نے یہ فارمولا بنایا تھا اور اس بنا پہ یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ دا ہائٹ آف سچ اے ٹری از فلور یہ جو آپ خاص طریقہ ہے لکھنے کا یہ ہے فلور لاگ 2 آف n یعنی کہ n نوڈس کا اگر آپ ٹری بنائیں تو اس کا جو میکسمم لیول جو نیچے تک جائے گا یا ہائٹ اس ٹری کی جو ہوگی وہ لاگ n ہوگی اور اس کا میں فلور لے رہا ہوں یعنی کہ اس نمبر سے جو بھی نکلے اس سے اگلا جو چھوٹا جو انٹرجر ہے وہ اس کی ویلو ہوگی Where n is the number of nodes اور پھر یہ جو آخری بات جو کہ میں یہ ساری گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ آخری بات دکھاؤں کہ بیکاز دا ٹری از سو ریگولر اٹ کین بی اسٹورڈ ان پوائنٹ آر نیسری یہ دیکھیے یہاں پہ ہم نے کیا کیا کہ اگر ہمارے پاس کمپلیٹلی کمپلیٹ بائنڈری ٹری ہو جس سے جس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سو so ریگولر تو اٹ کین بی اسٹورڈ انٹرس آر نیسری اب تک جب بھی ہم نے اس ٹری کے بارے میں گفتگو کی تھی جب بھی ہم ٹری نوڈ کے بارے میں بات کرتے تھے تو ہم پوائنٹرس کی باتیں کرتے رہے اور اس میں یاد رہے وہی لیفٹ پوائنٹ اور رائٹ پوائنٹر بلکہ ہم نے جو ٹری نوٹ کلاس بنائی تھی یاد ہوگا اس میں بھی ہم نے یہ لیفٹ اور رائٹ right پوائنٹرس رکھے تھے ہم بیلنس ٹریز کی جانب گئے وہاں پہ بھی یہ پوائنٹرز موجود تھے جب ہم نے یہ تھریڈی ٹریز کی بات کی تو ہم نے انہی پوائنٹرز کا ایک اور طریقے سے استعمال کیا اس صورت میں کہ اگر یہ پوائنٹرز استعمال نہیں ہو رہے اب یہاں پہ یہ گفتگو ایسی بنی کہ اگر آپ کے پاس ایک کمپلیٹ بائنری ٹری ہو تو ایک طریقہ ہے کہ اس ٹری کو آپ ایک ارے میں اسٹور کر سکتے ہیں یعنی آپ کو پوائنٹرز کی ضرورت نہیں ہوتی اچھا اب کیسے کرتے ہیں اس کی جانے تو ابھی ہم چلیں گے لیکن ذرا سوچیے آخر ٹری کے اندر کیا چیز ہے جس کے بارے میں ہم چیزیں ریکارڈ کرتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں ایک تو خیر وہ ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا ایلیمنٹ ہے جس میں نمبرز ہو سکتے ہیں سٹرنگز ہو سکتے ہیں نام ہو سکتا ہے یا کوئی اور ڈیٹا ٹائپ اس سے ہمیں کوئی اتنا سروکار نہیں ہم یہ صرف کہتے ہیں کہ جو ٹری نوڈ ہے اس میں ہم کچھ انفارمیشن رکھتے ہیں اور پھر ہم اس انفارمیشن کو نکالنا چاہتے ہیں یا اس کو ہم چینج کرنا چاہتے ہیں یا ہم اس کو ڈلیٹ بھی کرنا چاہتے ہیں دوسری بات کہ ان نوٹس کو ہم ایک خاص طریقے سے آپس میں لنک کرتے ہیں یعنی ایک نوٹ جو ہے اس کا ایک لیفٹ سب ٹری ہو سکتا ہے اس کا ایک رائٹ right سب ہو سکتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے کب ہوتا ہے یہ اب ہم کئی مثالیں دیکھ چکے ہیں کہیں ہم نے یہ ویسے بات نہیں کی تھی کہ آخر ہم پوائنٹرس کیوں استعمال کر رہے ہیں ہم نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کا جواب ہم نے کبھی دیا نہیں تھا میں نے کہہ دیا کہ پوائنٹرز استعمال ہو گئے تو چلو ہم نے پوائنٹرز ہی استعمال کرنے شروع کر دیے لیکن ایسا نہیں لازمی نہیں ضروری نہیں کہ آپ خاص طور پہ اگر سی پلس پلس میں سوچ رہے ہیں تو آپ پوائنٹرز ہی استعمال کریں یہ ٹری جو ہے اس کا اسٹرکچر اگر ہم کسی اور طریقے سے کسی اور ڈیٹا ٹائپ میں رکھ سکیں کسی اور ڈیٹا اسٹرکچر میں رکھ سکیں جس سے کہ ہمیں اس ٹری کی شکل اور دوسرا اس ٹری کے اندر جو ہم ٹریورسل کرتے رہے ہیں چاہے وہ انسرشن کی وجہ سے چاہے وہ کوئی چیز سرچ کرنے کی وجہ سے چاہے ڈلیشن کی وجہ سے یہ ساری باتیں جو ہیں اگر ہم پوائنٹرز کے بغیر کر سکتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں کہ ہم یہ دوسرا ڈیٹا اسٹرکچرز نہ استعمال کریں اگر نہیں استعمال کرنا چاہتے تو اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے اور دوسری بات کہ اگر ہم پوائنٹرز استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی وجہ ہونی چاہیے اس کے بارے میں میں کچھ کہوں گا بعد میں لیکن یہ اب ایک نئی بات سامنے آئی کہ اصل میں ٹری کی اگر ایک خاص شکل ہو یعنی کہ وہ کمپلیٹ بائنری ٹری ہو تو ہم اس کو ارے میں ڈال سکتے ہیں بڑی آسانی سے تو آئیے میں اب آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک بائنری ٹری جو کہ کمپلیٹ ہے اس کو ارے میں کیسے اسٹور کر سکتے ہیں جس کی بنا پہ آپ دیکھیں گے کہ ٹری کی وہ ساری انفارمیشن بالکل اس میں پرزرو ہو جاتی ہے اور ہم جو کافی کاروائی ٹریز کے ساتھ کرتے رہے ہیں وہ ممکن ہوگی تو آئیے اب اس مثال کی جانے یہاں پہ پھر وہی ٹری ہے جس میں اے روٹ ہے اس کے بعد بی اور ڈی باقی یہ سارے نوڈ اور دیکھیے کہ یہ کمپلیٹ باائنری ٹری ہے کیونکہ اس کے لیف نوڈز جو ہیں بالکل لوئسٹ level پہ مسنگ ہیں اندرونی طور پہ کوئی نوڈ جو ہے وہ ایسا نہیں کہ اس کا لیفٹ یا رائٹ لنک نل ہو۔ اس کو دیکھا میں نے کیا کیا میں نے یہ اب ایک رے دکھائی ہے جس کا سائز 0 سے لے کے 14 تک یعنی کہ 15 ایلیمنٹس ہے۔ لیکن دیکھیے میں نے اے اور اس کے بعد بی پھر سی پھر ڈی سے لے کے جے جو ہیں یہ ڈیٹا ایلیمنٹس ہیں ان کو میں نے ارے پوزیشن 1, 2, 3 سے لے کے 10 تک اسٹور کر دیا ہے اب اس ترتیب میں میں نے کیوں لکھا ہے اور کیوں میں نے پہلا جو اس کا نوٹ ہے جس میں ویلو A تھی وہ پہلی پوزیشن پہ کیوں اسٹور کیا ہے؟ یہ جب مثال میں مکمل کروں گا تو آپ کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی لیکن فی الحال اس کو ابھی دیکھیے کہ میں نے اے بی سی ڈی ایف سے لے کے جے تک ویلیوز کہاں رکھی ہیں اور کس ترتیب میں رکھی ہیں اور اب دیکھیے کہ اگر اے کو میں لوں جو کہ اس ٹری کا روٹ ہے یا وہ روٹ نوڈ ہے تو اس کے جو لیفٹ اور رائٹ right چائلڈ child یا چلڈرن ہیں وہ کون ہیں وہ ہیں بی اور سی ٹری کی جانب اگر آپ دیکھیں تو اے کے جو لیفٹ جو سب ٹری کا پہلا نوڈ ہے اس میں ویلیو بی ہے اور اے کے رائٹ سب ٹری میں جو سب سے پہلا نوڈ ہے اس میں ویلیو سی ہے اب ذرا نیچے ارے کی جانب دیکھیے یہاں پہ اب میں نے یہ بات لکھی ہے کہ for any ارے ایلیمنٹ ایٹ پوزیشن i دا لفٹ چائلڈ از ایٹ 2i آئی اینڈ دا رائٹ چائلڈ از ایٹ ٹو اینڈ دا فیرنٹ از ایٹ آئے ڈیوائڈ بائی ٹو اور اس کا floor یہ اسٹیٹمنٹ دیکھیے اور پھر میں تھوڑی سی اس کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں کہ for اینی رے ایلیمنٹ جو بھی ہم نے رے بنائی جس میں ہم یہ ڈیٹا ڈال رہے ہیں اس میں آپ اپنے آپ کو کسی پوزیشن آئے پہ رکھیے اس کی بنا پہ جو لیفٹ چائل ہوگا اس نوٹ کا جو کہ آئی پوزیشن میں جس کی ویلو رکھی ہے اس کا لیفٹ چائلڈ جو ہے اس کی ویلیو 2i پہ ہوگی اور رائٹ right چائلڈ جو ہے وہ 2i آئی پلس پہ ہوگا اور اس کا پیرنٹ جو ہے وہ i divided by 2 پہ ہوگا یہ فارمولا سا جو ہے اس سے لگ رہا ہے کہ جو ٹری کے جو لنکس ہیں یعنی کہ ایک پیرنٹ نوڈ ہے اور اس کے لیفٹ اور رائٹ right چائلڈ ہیں وہ خود آگے کسی اور ٹری کی روٹ ہو سکتی ہیں یعنی کہ جو لیفٹ ٹری ہے یا لیفٹ سب ٹری ہے اس کا پہلا نوڈ اس لیفٹ سب ٹری کے فردر سب روٹ بن جاتا ہے لیکن ایک نوڈ کو اگر لیں تو اس کے لیفٹ پہ ایک اس کا چائلڈ ہے اور اس کے رائٹ right پہ ایک چائلڈ ہوگا اگر خاص طور پہ وہ اندرونی نوڈ ہے ان دونوں نوڈ میں ویلیوز ہیں اب یہ سٹیٹمنٹ یا یہ جو انڈیکسنگ اسکیم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ایک نوڈ کو لے کے کوئی بھی نوڈ لے لیں وہ اگر پوزیشن آئی اس ارے میں یعنی کہ انڈیکس آئی میں اسٹورڈ ہے تو اس کا لیفٹ چائلڈ جو ہے وہ ٹو آئی پہ اور رائٹ چائلڈ 2 آئی پلس ون پہ ہوگا اب مثال کے طور پہ آئی کی ویلو فرض کریں دو ہے تو جو پیرنٹ ہے وہ پوزیشن 2 پہ اس کا لیفٹ چائلڈ 2i یعنی کہ 2 times 2 4 پہ اور رائٹ چائلڈ 2i آئی یعنی کہ 4 پلس ون فائیو پہ ہوگا اس کو ہم اس خاکے سے آپ دیکھتے ہیں جس کو دیکھ کے آپ کو یہ فوراً سمجھ گی کہ یہ انڈیکسنگ اسکیم اور یہ فارمولی سے ہم نوٹس کو اور ان کے چلڈرن کو کیسے آپس میں ترتیب سے رکھ رہے ہیں تو آئیے یہاں پہ آپ میں نے یہ دکھایا ہے کہ ہم روٹ سے یہ کاروائی شروع کرتے ہیں آپ کے سامنے اگر ذہن میں وہ ٹری ہو جس کی روٹ جو ہے وہ نوڈ اے رکھتی ہے آپس میں ایز اے ڈیٹا ایلیمنٹ اور میں نے دیکھیے دکھایا ہے کہ جو اے نوڈ ہے اس کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ جو کہ بی اور سی رکھتے ہیں وہ اس فارملے کے حساب سے پوزیشن 2 اور پوزیشن 3 پہ ہوں گے اور یقیناً وہ بات سچی ہے دیکھیے ارے کے اندر میں نے بی اور سی کی ویلو پوزیشن 2 اور پوزیشن 3 پہ ڈالی ہے یہاں سے میرے خیال میں آپ کو فوراً سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے زیرو سے کیوں نہیں شروع کیا سی میں ہم انڈیکس جو ہے وہ ہمیشہ زیرو سے شروع کرتے ہیں لیکن دیکھیے اگر میں زیرو سے شروع کروں تو تھوڑا سا مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ یہ ٹو آئے جو ہے یہ زیرو ہو جائے گا اور اس سے یہ ساری کاروائی ذرا دقت طلب ہو جائے گی تو کوئی حرج نہیں کہ ہم نے ایک پوزیشن ضائع کر دی شاید ہم اس کو کسی اور چیز کے لیے استعمال کر لیں اس میں کوئی حرج نہیں اگر یہ ہزار ایلیمنٹ کی ارے ہے جس میں سے ایک پوزیشن جو شروع میں دیکھیے جو ضائع ہو رہی ہے تو خیر ایسی کوئی ایسی کوئی دقت طلب بات نہیں کہ ایک پوزیشن ضائع ہو رہی ہے تو واپس اب آئیے کہ اے کے میں نے دکھائے لیفٹ اور رائٹ چلڈرن جو ہیں وہ پوزیشن ٹو اور تھری پہ ہیں اب دیکھیے ہم بی کو لیتے ہیں بی کے جو لیفٹ اور رائٹ چلڈرن تھے وہ کیا تھے ڈی اور ای اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو دکھاؤں اب آپ مجھے بتائیے کہ بی اگر پوزیشن ٹو پہ ہے تو اس کے لیفٹ اور رائٹ right چائلڈ جو ہیں وہ کہاں پہ ہوں گے آسانی سے آپ یہ کر سکتے ہیں آئے کی ویلیو ٹو ہے ٹو آئے ہوا فور اور ٹو آئی پلس ون ہوا فائیو تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر ہم نے ارے میں یہ ڈیٹا رکھنا ہے اس ٹری کا تو بی کے لیفٹ اور رائٹ right چلڈرن جو ہیں دونوں وہ پوزیشن فور اور فائیو پہ ہونے چاہیے یقیناً ایسا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور دیکھیے میں اب آپ کو ان ایروز کی جگہ کی بنا پہ یہ ثابت کرتا ہوں کہ یقیناً یہ ایسا ہے کہ بی کے جو لیفٹ اور رائٹ چائلڈ ہیں وہ میں نے فور اور فائیو پہ سٹور کیے ہیں اب اس فارمولے کو ہم بکیا نوٹس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ارے کے ذریعے ہم ٹری کو کیسے سٹور کر لیتے ہیں دیکھیے کہ پوائنٹرز جو ہیں ایک لحاظ سے موجود ہیں وہ کہیں گم نہیں ہوئے ہاں وہ سی پلس پلس کے وہ پوائنٹرز نہیں ہیں یعنی کہ وہ جو پوائنٹر ٹائپ ہوتی ہے ہم اس کے نہیں رکھ رہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رے میں ہم پوائنٹرز امپلیسٹلی رکھ رہے ہیں یعنی کہ وہ ایک لحاظ سے اس میں چھپے ہیں اور وہ چھپنا جو ہے وہ اس فارملے کے پیچھے ہے یعنی کہ کوئی نوڈ لو اگر وہ پوزیشن آئے پہ ہے تو اس کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ جو ہیں ان کو پوزیشن آئے اگر آئے پہ ہے تو وہ 2 آئے اور 2 آئی پلس پہ ون پہ رکھ دو اب آئیے واپس ہم بکیا ٹری کے جو, جو نوڈز رہ گئے ہیں اس ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کہاں پہ سٹورڈ ہیں اور ذہن میں یہ فارمولا رکھیے میں آپ کو وہ خاکہ دکھاتا ہوں سی کی جانب چلیے اس سے پہلے کہ میں یہ ایروز ڈالوں جو کہ آپ کو یقیناً اب پتہ چل گیا ہوگا کہ وہ کہاں پہ جائیں گے ہم یہ چیز دیکھ لیں کہ سی جو ہے وہ پوزیشن تین یعنی کہ تھری پہ ہم نے رکھا اس پنا پہ اس کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ کہاں پہ ہونے چاہیے تھری ٹائمس ٹو سکس پہ لیفٹ چائلڈ اور تھری ٹائمس ٹو پلس ون یعنی کہ چھ پلس ون سات پہ اس کا رائٹ چائلڈ ہونا چاہیے اور یقیناً ایسا ہی ہے دیکھیے ایف اور جی جو ہیں ان دونوں کو ہم نے پوزیشن سکس اور سیون پہ رکھا ہے اور اگر میں اس میں یہ اب ایروز دکھاؤں تو یہ خاکے کے ذریعے زیادہ چیز واضح ہو جاتی ہے اب چلیے ڈی کی جانب اب میرے خیال میں کاروائی آسان ہے ڈی کے جو چلڈرن ہیں وہ چونکہ پوزیشن چار پہ ہے تو اس کے چلڈرن اگر ہیں تو وہ آٹھ اور نو پہ ہوں گے تو یقیناً ایسا ہے اور اس کے بعد آیا ای E کے چلڈرن اگر موجود ہیں تو پوزیشن ٹین اور الیون پہ ہوں گے اب دیکھیے کہ ای e جو ہے وہ تو پانچ پہ ہے اور دس پہ بھی ایک ویلو موجود ہے تو میں اس کو ایسے دکھاتا ہوں البتہ اب ٹری جو تھا وہ کمپلیٹ بائنڈری ٹری تو ہے لیکن اس کے لوسٹ لیول پہ نوٹس اب ختم ہو گئے ہیں تو دیکھیے اب ای e کا جو رائٹ right چائلڈ ہے وہ اس میں موجود نہیں اور یہ میں نے خاکے میں تو اس طرح دکھا دیا کہ بھئی وہ ایرو نہیں ہے البتہ جہاں تک ارے کا تعلق ہے وہاں پہ اب جے پہ آ کے کاروائی مکمل ہو گئی اس ترتیب میں یعنی کہ اس امپلسٹ انڈیکسنگ یا آپ کہہ لیں کہ لنک جو ہمارے ٹری کے ہیں ان کے پوائنٹرز کو یاد رکھنا ایک تو تھا کہ پیرنٹ جو ہے اپنے چلڈرن کے ساتھ کیسے لنکڈ ہے پیرنٹ اگر آئے پہ ہے تو اس کے لیفٹ اور رائٹ چائلڈ 2i اور ٹو پلس ون پہ ہیں لیکن جو دوسری بات میں نے لکھی تھی وہ یہ کہ اگر آپ کسی نوڈ پہ ہیں تو اس کا جو پیرنٹ ہے وہ آئی ڈیوائڈیڈ by ٹو اس کا فلور اگر آپ لے رہے ہیں یعنی کہ اس کی منیمم ویلو لیں جو بھی اس کا نیئرسٹینٹیچر ہے اگر وہ ڈویژن جو ہے اس سے آپ کو ایک ہول نمبر نہیں ملتا تو آئی اوور ٹو پہ اس کا پیرنٹ ہوگا یہ چیز بھی یہاں پہ ہم چیک کر لیں کہ ہمارا جو یہ مثالی ٹری ہے جس کو اب ہم نے اس طرح ارے میں سٹور کر لیا ہے کیا اس کے اندر یہ بات واقعی موجود ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے واپس ہم ذرا اس چیز کو چیک کر لیں کہ دیکھیے اگر آپ چاہتے ہیں تو بالکل آخر سے شروع ہو جائیں جے جو ہے وہ پوزیشن دس پہ ہے اس کا پیرنٹ کون ہے وہ آپ کو سامنے اب نظر آ رہا ہے کہ ای ہے اب اگر دس کو میں دو سے ڈیوائیڈ کروں تقسیم کروں تو کیا حاصل ہوا پانچ یقیناً ای جو ہے وہ جے کا پیرنٹ ہے اگر آپ آئی کی جانب آئیں, تو آئے تو آئی جو ہے وہ پوزیشن نو پہ ہے اب نو کو اگر میں دو سے ڈیوائیڈ کروں تو ویسے تو جواب اس کا 4.5 پوائنٹ فائیو آئے گا لیکن یہ چونکہ فلور ہے اور دوسری یہ انٹیجر ڈیویژن ہے تو میں اب یہ نہیں کہ راؤنڈ اپ کروں گا بلکہ فلور کی بنا پہ میں اس کو راؤنڈ ڈاؤن کرتا ہوں یعنی کہ 4.5 کو راؤنڈ ڈاؤن کہہ لیں یا اس کو ٹرنکیٹ کریں تو ویلیو کیا نکلی چار تو آئے کا جو پیرنٹ ہے چونکہ آئے نو پہ ہے اس کا پیرنٹ ہوا پوزیشن چار پہ یقینا جیسے کہ اس خاکے میں اب ثابت ہو رہا ہے کہ اس کا پیرنٹ ڈی واقعی ہی پوزیشن چار پہ موجود ہے اور اسی طرح ایچ جو ہے اس کا بھی پیرنٹ چونکہ 8 ڈیوائڈ بائی 2 4 جواب آیا وہ, وہ بھی ڈی ہے اور دیکھیے کہ وہ جو لنکس ہم نے بنائے تھے وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ ڈی کے دو چلڈرن ایچ آئے جو ہیں اس حساب سے ایچ اور آئے کے جو پیرنٹ ہے وہ پوزیشن 4 پہ ہے یہ کاروائی آپ بکیا نوٹس کے بارے میں بھی کر سکتے ہیں تو اب یہ تین باتیں یاد رکھیے کہ آپ کے پاس ایک کمپلیٹ بائنری ٹری ہے جس میں انفارمیشن کچھ موجود ہے وہ بائنری سرچ ٹری نہ ہو بس صرف ایک بائنری ٹری ہے بائنری سرچ ٹری بھی ہو اس کو بھی ہم اسٹور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایسا ٹری ہے تو آپ اس کو ارے میں اسٹور کر سکتے ہیں اور ارے کے اندر پھر یہ انڈیکسنگ اسکیم استعمال کر کے 2i اور 2i آئی اور پیرنٹ کو i اوور 2 پہ رکھ کے ہم اپنی ٹری کی جو شکل ہے اس کو یقیناً ارے میں ریکارڈ کر لیتے ہیں جس کی بنا پہ اب جو ٹری الگمس ہیں وہ اس ارے سٹرکچر کے اوپر بھی ہم چلا سکتے ہیں اگر ہمیں اس کی ضرورت پیش آئے اب یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو کریں کہ پوائنٹرز کا کیا فائدہ اور پھر اب یہ ارے جو سٹوریج ہے اس کا کیا فائدہ ارے کے بارے میں ہم نے شروع میں کہا تھا کہ تمام سٹرکچرز میں جب آپ دیکھیں کمپیر کریں تو ارے میں سے چیزیں نکالنا اور ڈالنا جو ہے وہ سب سے عموماً تیز ہوتا ہے کیونکہ اس میں سنگل انڈیکس کے ذریعے آپ سیری اس لوکیشن پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ نے ڈیٹا نکالنا یا ڈالنا ہے بلکہ یہ تو لینگویج کا حصہ بن گئی ہے دیکھیے ٹری سٹیکس، کیوز یہ جو باقی سارے ڈیٹا اسٹرکچر ہم بنا رہے ہیں یہ سی پلس پلس میں نہیں ہیں ایز اے لینگویج کانسٹرکٹ یعنی کہ وہ لینگویج اس کو اس طرح سپورٹ نہیں کرتی ہاں ٹھیک ہے آپ اپنی کلاسز بنائے آپ بنا آپ گے, گے لیکن یقیناً جب سے آپ سی پلس دیکھ رہے ہیں اس میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو کہا گیا ہو کہ یہاں پہ آپ ٹری ڈکلیئر کر دو اور کمپائلر جو ہے وہ سمجھ جائے گا کہ آپ کو ایک بانڈی tree چاہیے ارے البتہ آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑا آپ نے سیدھا سیدھا لکھا کہ انٹ اور اس کے بعد اس کی ایکس کہنا اور اس کی دس لوکیشنز بے شک وہ ڈائنمکلی الوکیٹ کر لیں ارے کی سپورٹ لینگویجز میں عموماً موجود ہوتی ہے کافی لینگویجز میں کیونکہ یہ اتنا ایک فنڈامنٹل ڈیٹا سٹرکچر ہے اور اس کا استعمال اتنا افیشنٹ ہے کہ اکثر لینگویجز میں یہ رے ڈیٹا ٹائپ موجود ہوتی ہے اور کمپائلر اس لینگویج کا کمپائلر سمجھ جاتا ہے کہ آپ کو ارے چاہیے وہ آپ کو کچھ نہیں خود کرنا پڑتا اب یہاں پہ بائنری ٹریز ہم نے پوائنٹرس کے ذریعے بنائے لیکن دیکھیے پوائنٹرس کو بھی اگر آپ نے فالو کرنا ہو میمری کے اندر تو اس میں کچھ وقت درکار ہوتا ہے بلکہ یہاں پہ میں ایک درسی سی ایڈوانس بات کرتا چلوں آپریٹنگ سسٹم جب آپ پڑھیں گے ایون کمپائلرز آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ پتا چلے گا کہ میمری میں جب پروگرام اسٹور ہوتا ہے پورے کا پورا اور وہ پروسیس بنتا ہے تو وہ پروسیس پورے کا پورا جو ہے اپنا کوڈ کے حساب سے یعنی کہ وہ کوئی ایکسیبل ہے وہ سارے کا سارا ایکسیکیوریبل کوڈ جو ہے وہ میمری میں پہلے نہیں آتا اس کا تھوڑا سا حصہ آتا ہے یہاں پہ ایک ٹرم میں بتا دوں پیجنگ اور یہ شاید آپ نے سنی بھی ہو یا ورچول میموری یہ بھی شاید آپ نے سنی ہو اس سے ہوتا یہ ہے کہ پروگرام جو آپ کے پورے کا پورا ہے وہ میمری میں مکمل نہیں آتا بلکہ اس کے کچھ حصے آ جاتے ہیں اب یہ کہ اگر آپ پوائنٹرز استعمال کریں جس میں آپ پروگرام کے مختلف حصوں میں جانا شروع کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے پروگرام کے حصے کچھ میمری میں آ رہے ہوں گے اور کچھ میمری سے جا رہے ہوں گے یہاں پہ وہ پیجنگ شروع ہو جائے گی بلکہ شاید اگر آپ ونڈوز کے ساتھ زیادہ واقفیت رکھتے ہوں تو اس میں ایک پیج فائل ہوتی ہے یہ پیج فائل جو ہے یہ اس ورچوئل میمری کے لیے استعمال ہوتی ہے میں یہ گفتگو اس طرح اب یہ ختم کرتا ہوں کہ پوائنٹرز کا استعمال جو ہے اس سے پیجنگ جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے جس کی بنا پہ آپ کا پروگرام آہستہ چل سکتا ہے یعنی کہ اس کی اوور سپیڈ کے اندر فرق آ سکتا ہے یہ جیسے کہ میں نے عرض کیا باتیں آپ کمپائلرز میں بھی اور بعد میں آپریٹنگ سسٹمز میں خاص طور پہ کافی ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور وہاں پہ آپ کو احساس ہوگا کہ پوائنٹرز کا استعمال یا اس کے استعمال کے بنا پہ کیا کیا مسائل بعض کا پیدا ہو سکتے ہیں اور بھی باتیں کافی ہیں تو اس چیز کا جواب کہ بھائی پوائنٹرس جو ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں ان کا استعمال اچھا ہے کہ برا ہے یقینا ہم یہاں پہ تو اتنی بحث نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں ابھی کچھ ایڈوانس چیزیں بھی پڑھنی ہوں گی جو انشاءاللہ آپ بعد میں پڑھیں گے یہاں پہ البتہ یہ میں کہہ دوں کہ اگر ارے کا استعمال کر سکتے ہیں تو ضرور کریں کیونکہ یہ اتنا تیز ڈیٹا اسٹرکچر ہے اور چونکہ کمپائلر سے آپ کو سپورٹ ملتی ہے تو اگر یہ کر سکتے ہیں تو ضرور کریں ایسا اس میں کوئی معاملہ نہیں کہ آپ اس کو نہ کریں چند چیزوں کے لیے پوائنٹرز کا فی استعمال جو ہے وہ شاید زیادہ مناسب ہو اس میں سے ایک مثال ہے یہ ٹری بیلنس جو ہم نے کیا تھا یاد ہے یہ اے وی ایل ٹری جس میں ہم وہ بیلنسنگ کرتے تھے وہاں پہ پوائنٹرز جو ہیں وہ زیادہ سود مند ثابت ہوتے ہیں یہ ارے کے اندر آپ سوچئے بیلنسنگ اگر کرنی پڑ گی تو ہمیں ڈیٹا ادھر سے ادھر کتنا موو کرنا پڑے گا وہ پوائنٹرز وہاں پہ بڑے کارآمد تھے وہاں پہ شاید ارے اتنی اچھی ثابت نہ ہوتی خیر یہ میں نے تھوڑی سے گفتگو کی موازنہ کرنے کے لیے کہ کب پوائنٹرز اور کب ارے حاصل یہ کہ اگر ارے استعمال کر سکتے ہیں تو ضرور کریں اور اسی بنا پہ ہم نے دیکھیے یہ گفتگو اب اس سمت میں ہم لے گئے ہیں کہ بائنری ٹری ایک نہایت مفید ڈیٹا سٹرکچر ہے تو کیا اس کو ہم ارے میں سٹور کر سکتے ہیں اب وہ دیکھیے آپ کے سامنے بات آ گئی کہ یا یقینا ہم کر سکتے ہیں اچھا اب اگر یہ کر سکتے ہیں تو دیکھیے اس سے اب ہم اور کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں ٹری کے وہ فنکشن تو کافی حد تک اب پاسبل ہیں اس کی ٹریورسل تو آسان ہے لیکن ہم اصل میں اس کا کچھ اور استعمال کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے میں اب آپ کو بکیا سلائڈ کی جانب لیے چلتا ہوں پہلی بات یہ کہ اس ٹری میں جو میں نے ترتیب رکھی وہ اصل میں انڈیکس کا تو ایک معاملہ تھا لیکن اگر آپ کو یاد ہو لیول آرڈر یاد ہے ہم نے بائنری ٹری جب ٹریورسل کی تھی تو اس میں ان آرڈر اور پوسٹ آرڈر اور پری آرڈر ٹریورسل کے ساتھ ہم نے ایک لیول آرڈر ریورسل بھی کی تھی اور اس میں اگر یاد ہو ہم نے کیوں استعمال کی تھی اور یہ جیسے کہ میں نے اس خاکے میں دکھایا ہے کہ لیول آرڈر کے حساب سے جو نوڈز وزٹ ہوں گے وہ یوں ہیں اور یہ نمبر دیکھیے میں نے ٹری نوڈز پہ لگا دیے ہیں کہ اے کا نمبر ایک ہے بی جو ہے وہ نمبر دو پہ ہے سی نمبر تین اس کے بعد اگلا لیول چار پھر پانچ ای e e کو دیا میں نے 6 پہ ایف ہے سات پہ جی ہے اب یہ لیول مکمل ہوا اس کے بعد آگے چلے اگلے لیول پہ جو کہ اصل میں ہمارا سب سے لو لیول ہے وہاں پہ ایج کو میں نے ایٹ آئی کو میں نے نائن اور جے کو میں نے دس پوزیشن پہ رکھا ہے یہ میرا وہ لیول آرڈر ٹریورسل ہے لیول آرڈر ٹریورسل ہم نے کیوں کیا تھا جب میں نے وہ مثال پیش کی تھی تو اس وقت اصل میں میرا مقصد یہ تھا کہ کیسے ہم دوسرے ڈیٹا ٹائپس کو استعمال کر کے جو نئے نئے ڈیٹا سٹرکچرز بناتے ہیں ان کے اندر ہم کچھ نئی نئی کاروائیاں کر سکتے ہیں اور یہ بات اس طرح تھی کہ ریکرجن کے ذریعے ہم ان آڈر پری آرڈر پوسٹ آرڈر یعنی کہ اسٹیک کے ذریعے کیونکہ بات وہی آتی ہے کہ ریکرجن میں بھی ایک سٹیک استعمال ہوتا ہے اور ہم نے ایکسپلس ٹیک بھی استعمال کیا تھا تو میں نے وہاں پہ یہ دکھایا تھا کہ اگر کیوں استعمال کریں تو ہم لیول آرڈر ریورسل بھی کر سکتے ہیں اب لیول آرڈر کا دیکھیے استعمال واپس اس جانب آئیے اب دیکھیے جب میں نے ان کو نمبر دے دیے تو نیچے ذرا اس ارے کو دیکھیں اور دیکھیے یہ اے بی سی جو ہیں یہ کہاں پہ لکھے ہیں یہ ارے کے اندر کہاں پہ رکھے ہیں یہ اگزیکٹلی exactly اس لیول آرڈر یعنی کہ جو ہمارے لیول آرڈر کے نمبرز ہیں اگر ان کو ایز انڈیکس استعمال کریں تو دیکھیے وہ ویلیوز جو ہیں پرسائسلی وہاں پہ سٹورڈ ہیں اے ون پہ ہے بی ٹو پہ ہے سی تین پہ ہے ڈی چار پہ ای پانچ پہ ایف چھ پہ جی سات پہ اور ایچ آئی اور جے آٹھ نو اور دس پہ اب اس سے پھر بڑی آسانی سے میں اب آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ اگر میں آپ کو ٹری دوں تو آپ مجھے فورن بتائیے کہ یہ جو نوڈز ہیں ان کی ویلیوز ارے میں کہاں پہ سٹور ہوں گی اگر میں وہ ارے سے استعمال کر رہا ہوں تو ایک تو وہ 2i 2i 1 پلس والا معاملہ آپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ آسان دیکھی یہ کاروائی کہ آپ لیول آرڈر ٹریورسل کریں کیونکہ کہ آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اگر ٹری چھوٹا سا ہے اور جو نمبرز آپ کو ملے ان کو ایز ارے انڈیکس استعمال کر کے وہاں پہ یہ ویلیوز ڈال دیں لیول آرڈر جو ہے اگر آپ چاہیں تو اب وہ کیو کے ذریعے کر سکتے ہیں کیونکہ وہ کیو جو ہے اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ نوڈ کا جو وزٹنگ آرڈر ہے وہ پریزرو ہو جاتا ہے اور اگر آپ واپس جائیں تو وہ مکمل مثال ہم نے کی تھی جس میں ہم نے کیو استعمال کر کے لیول آرڈر ریورسل کیا تھا ویسے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر ہم نے ارے سٹور کرنا ہے تو شاید ہم ایسے نہ کریں کہ بھائی پہلے اس کو کیو میں ڈالو اور پھر کیو میں ٹریورسل کرتے ہوئے ہارڈ نوڈ کو ایک نمبر دو پھر اس نمبر کو استعمال کرو اور اس نمبر کے ذریعے ڈیٹا جو ہے وہ ارے میں ڈالو وہ کاروائی ذرا لمبی لگتی ہے اور یقیناً اس میں وقت بھی درکار ہوگا لیکن دیکھیے کس طرح لیول آرڈر جو ہے وہ آپ کو وہ انڈیکسز دے دیتا ہے جس کی بنا پہ آپ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں ہم بائنری ٹری کمپلیٹ بائنری ٹری کو اصل میں یہ 2i اور ٹو پلس ون والی سکیم سے ہی ارے میں سٹور کریں گے اور دیکھیے میں آپ کو اس خاکے میں اب دکھا رہا ہوں کہ لیول آرڈر سے جو یہ انڈیکس بن رہے ہیں یقیناً اس ٹری کی جو صورت ہے اس کو پرزرو کیا اور یہ وہ لنکس جو میں جو 2i اور ٹو پلس پہلے بنا رہا تھا وہ میں نے دوبارہ یہاں پہ دکھائے ہیں اور دیکھیے کہ یقیناً ٹری جو ہے اب وہ مکمل طور پہ اس جگہ اسٹور ہو گیا ہے اور ارے کے جو انڈیکس ہیں وہ یقیناً اس کے لیول آڈرسل پہ ہیں اب میں یہ آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ہم بائنری ٹریز جو ہیں ارے میں اسٹور کر سکتے ہیں تو کیوں ہم ہر بائنری ٹری کو سٹور اس طرح کریں کیوں نہ کریں میں نے یہ گفتگو شروع اس طرح کی تھی کہ کمپلیٹ بائنری ٹری ہو تو آپ اس کو اس طرح سٹور کریں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہے یعنی کہ اس کے لوئسٹ لیول پہ بھی نوٹس مسنگ ہیں اور اس کے اندرونی نوٹس بھی کچھ say, موجود نہیں اس صورت میں ہم اس ایسے ٹری کو جو کہ کمپلیٹ نہیں اس کو ارے میں کیا اسٹور کر سکتے ہیں کہ نہیں اور اگر ہم کرنا چاہیں تو ارے کا جو سائز ہے یا دوسرا اس ٹری کا جو ارے میں موجود ہونا ہے اس یہ 2i اور 2i آئی پلس کے حساب سے وہ کیا ہوگا چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا میں آپ کے لیے یہ سوال ایز این ایکسرسائز چھوڑتا ہوں اور اس کا جواب اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن آپ اس کے بارے میں سوچئے کہ ہم جنرل بائنری ٹریز جو کہ کمپلیٹ نہیں ان کو ارے میں سٹور کر سکتے ہیں کہ نہیں دوسرا اگر کرنا چاہیں تو پھر وہ صورت کیا بنے گی اور تیسری بات کیا اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا کہ نہیں یہ جواب آپ سوچیے انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہم اگلے لیکچر میں کریں گے تب تک خدا حافظ